<سؤال> لاورہ نا. جہاں کے دارے تو دا دا جمع و کی ہاں کی جزار جہاں اجرت تک کی جزار جا کامن تک حضرت در ہمارا میں بلا لا پروانہ لا پر میں منظور ہے یہ تو صدق اللہ و علیه بابا نتجا تو جلال و جل نیو بیا تا سنا بنای او درش علی القود یمنہ عاد النبي صلى الله عليه وسلم يا طبن دين عاكم شاغل يمن الراو سے دارین جس سال لگے تھا تو کہا امر ذری میرے وئن بوعنا ابراہیم مکان بیت اللہ تو شکیشیا موسی جو خود منگا ابراہیم علیہ السلام کا مقام ذبیۃ اللہ قد فرض ابادی اور قد فرض رجو ہے بارت دیا گیا بڑا دارا بوعنا خود منگا اگر مقام ذبیۃ اللہ قد فرض ابادی اور قد فرض رجو لیا گیا دل تیہ اللہ ذشکیشی چاباد بنا بیت او جوڑے کا ہر قسم کا والقامي وركعته فارد یاد بتاجنده فاردو صابر ورقامی اند فاردو چدن کولے سجد باذین کے ناس بالحج اعلان تو بالحج کہ ذحج بیت اللہ یتو پر جالمارا پر نظامین الا قوله گا وہ کلن بالی بیا طول اعرض لها تو گرو منها واتم الطعان گرو منها واعدم الباء صفر فقیر وقلم قراتون باذل قد وصف وهو لو تصدق وارا از فقره دا این دا این دربی و ماکن من بذن و کن من حادث شرع و ماکن من الکدا <سؤال> آیات مشتمل <سؤال> نه فتن معنی پر تسدق معنی زداغه احکام مت زمن دا آیات شرع اذا آیات مت زمن جه احکام ولری من بذن و فراق کو کین بذن و نا جامو تو دے مستحب دے باج و واجب دے باج و واجب اور جمهور مستند دار جے مندو مستحب دے و کرو و ادا لے وکلوم کا جما کلمہ گونے ما تصدقو انہ قرہ مقام قرہ کرنے کی اور تصدقن کرنے کی وقالم اد اللہ اق میں نا تین انے دبا دعو کر میں جاز ہے صاحب دار دماغ تقریبا 30 سم تفصیل بدن کے موجود تھے تفصیل دما پر جمہور حسین جداعت وندزوراو قرات من کے دا حضورنا کہ کمزور دی نفس صدقہ کے مخالفت ہو کم نظر دی صدقہ ہزاراں کجے فلار کڑی سی قرات وہ کہو نے کہ وہ جو بھی صدقہ روانہ کرے وہ قرات سد کا فرمان بڑا لازم صدقہ کے فلاری ثابت کروا پر دے کہ دار چلا نے وہ قرات پر بلکہ اعلان ذبادندگی دم تمام گور کي دې دې دې کې يسو ته او کدي له ته او نيته تمام گور کي ته دوه دوه او دو سره کيمات گور کي نو وايو پن مين ما سما داري کارا او تجزا او سيادت درزن حالونو پړي وقاله تو آیا ګور هي سمندر مو تھا ان دم مو ته نه کبي دم ته قيران ته دم مو یا ددن انا ددن انا ددن یا یا نین کیراں کہ سنه وات سنہ دبلہ نعبد اللہ یقول انا لا نعبود الا او کا تو دین دے قابل ہو ہت من راغلے یا تجے ولجنا او تو کیمرہ و کی فقر چمنگا پڑنا چاہ تاز درباد گریش دور باد لگ بھگ ہزار بلان بلان بلان باکلمہ دا پکلا جماں نرنما نلوجے قال یالو دا کتو دا لنی دا فرمایا اکل دا کرا باب اعظم نے بزر و باب جب کرہ تو لیا دنا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دنا دنا نبی نے نیابتے قبل باب ذبح قبل الحج باب ثبوت قدیم سنیں کی ذبح قربانی دا حق مکی قربانی <سؤال> کو پیساتی احلق و لا حرج چاہتا تقلیم اتاقر تو بوزنی بیرس میں لا حرج لا حرج ایسے اجنا لوگ اتا ترثیب لازم لئے انہوں نے باتا خلاف سنت دے امامنا کو اتا ترثیب وعجب دے تو تا دی روید روید روید سلے عبداللہ ابن آباس نے ہو دے اولا راقب ففسرہ من قدلتا شاہم من نسکیاؤ اخر پر یوہرت لما چانچے دقب الوخنا کم آمان مخی کویا روس کو فارا قید زمان دم دے ہو دا حج خصوصیت نعم اور دام کلمہ کا صحیح پتہ اللہ نے بناظ میں ہوا مر قدمہ شیم بن نزیہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الهارث قورنا قال الهارث قال ذباب قال اني قال فقال قال عبد يا هذا كما اني قد سمعت اني اتاني محمد فورا نتاں کہ دے اللہ دے نال <سؤال> کہ دے اللہ دے نال <سؤال> نبی اسلام اکلا ہاں دا اینڈلے پتاں دے وچ وچ تے دا ورنا تے ماں کاں دے اندر اں تے صاحب نے کاں تے فورا تے اس ماں سارے السلام کا کوں تو بہن ناس ماں با فورا تربہ خلافت عمر پوری کی ذات ہی نے فذكرت وہ جکرا خلفشن اگمن اوپر دا اما ظفتی اور قولی قولی عمر الرواد کرے فر الرواد پتج رکے مست پیدا ہوتا ہے غارہ الرواد نبی انام کو الہ وقت کے جب خلف الرواد ایسا بنالو کو مذکر فذكرته ماضی بن کالا پتہ کا مسرات مسرات حج تمتو فقار ان قدب کتاب اللہ مستقلدار سفر کی سفر رسول خصوصیت مران على هذا الركن الهرمي وحل القواعده كان عبد الله بن تيمار في امريكا كان عامل عندنا من امبارح مراد هنا دنا صديقنا زما كان كان حل 13 ولم تطلع من امبارح 3 طلع الى ماك رادي بسلك حديث صلى الله تعالى الرحمن اللهم ان لبذرا سهوا ان رحم محلقه وحلكه وقت احرام کے اوسرے اوکر آو تنوید نیتے ہو رہے گئے گئے جب پوری کیا برشہ چھ سر رہا ہونڈائی اقتدے او بس ان کھلے انہوں نے دیل پارا چلی کی پہنے سفر کی کھولے گئی اس وقت اتنے نگو دی اس وقت اگرنے کی گئی گرد و بارت و نگو دی افتراخیں گرہ دی محلقا گرد و, و ترجمہ کی دی گرفیش و راہ محسوس دیم ترافی من سلاذ اینا قاض ترجمہ نہ کہ مولا بدبارا حفظ کے قصر کا بھی کی جی. اشوابند بن سال بہوانہ بن ذکر کے کہ دو جمهور مستزادے دارو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تایید جی. الحلق مولا بدبارا حق متائن نے کہا حق حقیقت نہ کا بھی کی ہیں ان ذلحناط اور جدید امام شاہی رحمۃ اللہ کا حلقے دار جمہور کا دا حلق حوالہ مالک رحمت اللہ دے پر تفیر باندھی تفیر سر, سر دلارت ذہن تحقیق داہو غرر شروع ترجمہ کہ دجتہ دیو من نبد نب رسول دیم حلاقہ حدیث کے ذکر تردیس دار کی حل کو نشت دیئے سن سن تناسو پر حدیث ذکر کہی حافظ ذہن حضر اللہ معینی ہے دا معلوم دا شان دنبی علیہ السلام ایک طرف دا حل نشت دیئے شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ شان دنبی علیہ السلام دا حل قڑے اور جو تو جی ذکر کے ہی جی دا بار خبر دیکھیے جو دے اجتماعات تربی میں بھی مشتہ من حدیث موتا دورین دا اپا حدیث کی تمہن سعید راگیز رکھر اپا ترجمہ کسی کرشی یو اس بات ترجمہ بھی حدیث دی وہ بینہم اپنے باید اندھو جناب بہترین توجیح آخر مرانا رشید احمد انگو ہی تکر کرشی دا او دادا معافظ دمہ دا سجد احناب و سب یہ ترجمان راپا دیکھنے قلتو ان انی لبتو رجی وقلتو حتی فلا احلو هل شامل ده حب الحلقه او بين قص الجره حب التقدير شامل ده حب الحلقه حب التصير ده طب هذا عمره مدار في التاخير لذلك متقدل مسد الاحالات السببيه اذا ملبت دفعت له تاخير ذكر تاسلا حلل التصير باي او حب الحلقه هذا بهن توجد دا مطلب جمہوری جہنا انتظام کرے گا نا بلکہ جمہورے جمہور مسلک تخير اذا خيطن منبذ ظار ترى حلقي او تقليق اذا اطلاق حتى انحرم و على الحلال و بيات تنابل يمرن باب الحل والتفسير لكن رواه للمنوي جواز او ابدلت حلق هون اذا بالغ دي قالوا ولكن حلق اولاده او اولاد یہو افضل فائز نبی علیہ السلام نے حرا رسول اللہ صلی اللہ نبی علیہ السلام محلقین پر ادریس دعا کہہ اور مقصرین پر یہ ذکر پڑھا نا مرمزے چاہیے اگے نے تتال دعا کہہ حضرت پہل نے دعا رسالح تمام نے یہ افضل فائز نبی علیہ السلام نے حرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجتی دین دعاء نبی علیہ السلام محلقین ثلاثه مرتبہ اور مقصرین مرتبہ واحدہ وجد افضلیت کامل اعراض کامل کامل اعراض کو کامل اعراض کامل حل رکھنا تھا کے حاج ستنے والا جامو والا تھا اس شروع گرے والے اب اگر بچو تھے گل جی وہ جو کر رہے ہیں نا جو تھے کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں بے عزت رہا تو داروں جو سحر پر تو شرارت ہے نا ماں ماں ذات کا تعلق کا سر کا اللہ کے سجدے میں ہے صفر پھیلتے ہیں کیا قطر و قیا حل ہوتا ہے اگر تو کاٹی کی کی تھوڑا میں ایسا کرو سجدہ هذا تفسير في الجمهات ودوش وجدها بذريات حظر كامل إعلاب رزنتنا قال من قولوا حلق رسول الله في حجته وفي حدثنا بالله من رزال وحفظنا وعنا جلال معمرين وعفظنا قال اللهم يعني المهلخين قول والمقصرين على ذا قال هذا تعطي التلقين والمقصرين هنا يقولوا قول والمقصرين ما قالوا معقول موتفالله في كلام واحد كده قد قبل كلام تنين انذا ترقين دیو کے سمند صحابہ نے بھی اس طرح سے جدید فرمان کاو کا قال تعالی کہ محلق قیمناصاب والمقین وقل والمقسرین جدید فرمان کاو کا نبی در سام بیدار اتر سے تو دیو صحابہ ویلا والمقسرین یا رسول اللہ تعالی ودریو گلبان یا بکر گلبان وری مقسرین نا اد فرض مقسرین وقال اللہ ادننا غنمنا اننا اللہ ادننا قال فرون محلكين ذو شادين فارس لارندم ورياده تنایا جي ورياده تنم محامر جي ورياده تنم پارا گئی طرف شانی دی گی اسلام جانا